کتاب को समझने के کے में میں وہ میں نے پہلے عرب کر دیا کہ کتاب اللہ کو سمجھنا کتاب اللہ سے قرآن کی بات آتے بعد کی تصویر کرتی ہے ان مثالوں کا وقت نہیں یہ حدیث حدیثوں کی करते کرتے ہیں تو کتاب اللہ کو سمجھنا کتاب اللہ سے کتاب اللہ کو سمجھنا حادیث رسول سے کتاب اللہ کو سمجھنا فاہم صحابہ سے اور کتاب اللہ کو سمجھنا صحیح لغات سے جو صحیح لغت کی کتابیں ہیں ان سے تو یہ اور ہمارے سلف کے نزدیک ان سب کو اپنانا چاہیے اچھا ڈاکٹر اثر احمد کی تفصیل اور سننے کے کی کیا رائے دیکھیے جس شخص میں کوئی انحراف ہو اعتقادی عملی تو اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کرے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے اگر آپ بیان کریں گے تو عام لوگ سمجھیں گے کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے وہ گہرائی میں نہیں جاتے وہ سمجھ دیں کہ فلان نے فلان کی تعریف کی ہے تو اس کو ہم اس کے پاس ہم جائیں اس کے استفادہ کریں غلط ہے تو ہم مشورہ نہیں دیں گے کیونکہ بہت سے ایسی امور ہیں جو سلف کے منحل کے خلاف ہیں اور بعض اوقات بات چیزوں میں انکار حدیث کی بو آتی ہے تو یہ سب چیزیں یعنی ہم مشورہ نہیں دیں گے کہ ان سے استفادہ کیا جائے صاحب کی تفصیل کے بارے میں آ اس میں بھی اسی طرح کی بہت سی, کی بہت سی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں رائے سے, عطل سے، کے آ, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس میں انکار حدیث کی بو آتی جی اور بہت بعض اوقات جیسے ایک فقا کا غلبہ نظر آ رہا ہے تو شخا کی ترجمانی اس میں ہو رہی ہے حالانکہ ہم تو کتاب و سنمت کے حامل ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں تو ہم تو یہ دعوت نہیں دیں گے ہم کہیں گے جو صحیح تصویریں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے جو سلفی فکر کی حامل ہے اردو زبان میں پرانے کون سے اور اچھی ہے اس میں تصیر کثیر کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے یہ بہترین سلفی تفسیر ہے اور اس میں محدثانہ انداز ہے اس کا حارث کثیر احمد بہت بڑے محدث تھے وہ نے کوشش کی قرآن کے ساتھ احادیث لائیں حادیث کی تصویر کریں اس لیے بہترین تصویر ہے ایک آسم ال ہے مولانا محمد حسن دہلی رحمہ اللہ کی یہ ساج الدین چوی بہترین تفصیر ہیں اس کے علاوہ یعنی حال ہی میں ایک حاشیہ شائع ہوا ہے یہ ترجمہ تفصیر کا ترجمہ مولان جناگڑی کا ہے اور تفصیر حافظ صلاحد یوسف کی یہ بھی بہترین تصویر ہے مؤثر ہے بڑی جامع ہے